میرے گھر معاملات بہت خراب ہیں لہٰذا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں کیا خودکشی کرنا جائز ہے یہ بتا دو مجھے میں کر رہا ہوں آپ کے سوال کا میں بہت پریشان ہوں مالی پوزیشن میری ٹھیک نہیں ہے کرایہ کا مکان ہے میرا اسی طرح ایک اور فون آیا پاپا وہ کہہ رہے ہیں میں مقرض ہو گیا ہوں جوا کھیلتا تھا اور یہ تھا اور یوں ہو گیا اور میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے گھر سے مجھے نکال رہے ہیں اور مجھے بتائیے میں خودکشی کر رہا ہوں دو اس طرح خودکشی کے بیگام موصول ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اور جو مسلمان اس طرح مایوس ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرما دے اور ان کو اپنی جان اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے دراصل خودکشی جو ہے اس لیے آدمی کرتا ہے کہ گھر والے ستا رہے ہیں تو اس ستا پہ سے جان چھوٹ جائے گی یا میں مقروض ہو گیا ہوں تو میرے مقروضوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا اور میری یہ تکلیفیں اور جھنجٹیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی میں خودکشی کر لوں گا تو میں پرسکون ہو جاؤں گا تو یہ تصور ہی غلط ہے یہ بس مدنی پھول اگر آپ ذہن میں رسک کر لینا کہ خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ تھستی ہے ابھی ہم نے آپ کو تسلی دی, دی دعائیں دی اس کے بعد آپ کو کون دعائیں دے گا لوگ مسئلہ پوچھنے نکلیں گے کہ اس کا جنازہ پڑے کہ نہیں پڑے تو خودکشی کرنے والے کا جنازہ تو پ جائے گا لیکن عوام پھر اس سے ہمدردی نہیں کرتے خودکشی کرنے والے کے لیے کوئی اصال ثواب کی ترکیبیں خاص نہیں بنتی یہ بھی نقصانات کی ایک فیرس ہے دوسرا یہ کہ خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر یہ تصور جان چھوٹتی ہے تو چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے اور کس طرح پھنستی ہے اس طرح پھنستی ہے کہ جس نے خودکشی کی نا اب جس انداز پہ خودکشی کی اسی انداز پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے مثلا کسی نے اپنے گلے پر چھری پھیر دی تو اب وہ عذاب کی صورت یہ ہوگی وہ اپنے گلے پر چھری ہی پھیرتا رہے گا اس کی چھری سے وہ زبا ہوتا رہے گا اور جس وقت وہ زبا ہوتا ہے نا اس وقت اس کو آخیں کھل جاتی ہوں گی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہائے اب میرا کیا ہوگا لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا کسی نے اپنا گلا گھونٹ دیا گلا گھٹتا رہے گا اس کا کسی نے اپنے آپ کو ڈبو کر خود کشی کرے گا پھر وہ بس وہ پانی میں اس کو ڈبکیاں کھلانے کا عذاب ہوتا رہے گا ڈبکیاں کھاتا رہے گا جب تک اللہ چاہے اور اگر معاذ اللہ فما معاذ اللہ خاتمہ کفر پر ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ وہ عزاب میں رہے گا اس کا کوئی یعنی کہ سرائی نہیں ہے. عذاب ختم ہی نہیں ہوگا کسی نے اپنی سر پہ گولی مار لیے گولی ہی اس کو لگتی رہے گی سر پہ اس تو اس لیے وہ خودکشی حرام ہے جہاں والا کام ہے اس کی طرف غور بھی نہیں کرنا چاہیے سوچنا بھی نہیں چاہیے حالات کا سامنا کرنا چاہیے اب جو ایک بیچارے جو ہیں اب ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے جوا کھیلے اور میں ہار گیا ہوں قرضے لیے تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں اور جا آئندہ نہ کھیلنے کا بھی عہد کریں اور اس کی تلافی کی بھی نیت کرنی یہ بھی ضروری ہے کہ جا میں جتنا جیتا ہے وہ بھی اللہ جب موقع دے تو وہ اس کو لوٹانا ہو اس پہ قبضہ نہیں ہوتا حرام قطعی ہے تو جب پوری توبہ کامل ہوگی نا سچے دل سے ندامت کے ساتھ تو اللہ تعالی راستے نکال دے گا وہ غیب سے ایسی مدد ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تو بازوں کا باپا اس طرح کے جو پریشان حال ہوتے ہیں نا جیسے قرضہ لے لیا یا اس طرح کی کوئی پریشانی آ گئی اب گھر والوں کی طرف سے پاپا اور مزید ٹارچنگ ہوتی ہے جی ہاں کہ کیا ہیں اب کچھ لاتے نہیں ہو بھوک سے مر گئے یہ ہو گیا اب وہ دونوں طرف سے مجھ کو مار پڑ رہی ہوتی ہے اس میں باہر والوں کی طرف سے تکلیف اگرچہ ہوتی ہے لیکن بابا اگر گھر والوں کی طرف سے کچھ پلس ہوتا رہے نا یہ بیچارے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں ان کی ہمدردیوں کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں تب جا کر یہ کہیں خودکشی کرتے ہیں جس کو دیکھو تانا دیتا ہے جس کو دیکھو دھتکارتا ہے میرے کو ٹیلی فون آیا ہے بولا کہ میرا بھائی جو اس وقت ہمارے گھر میں پنکھے سے لٹکا ہوا ہے دم توڑ چکا ہے اور میں آپ کو فون کیے ہوئے ہوں کہ اس نے خودکشی کر لیے. اور اس نے وجہ بس یہی بتایا کہ بہت جذباتی تھا اور بات بات میں بولتا تھا میں خودکشی کر دوں گا تو ہمارے گھر والے نے بول دیا گا چل سچیا تو خودکشی کر کے دیکھا یہ پنکھے سے لٹک گیا تو اب ہم کو پتا چلا کہ جو تانے یا مزاق اڑانا بھی بہت رسکی کیے نے اس میں آدمی بازو کا وہ اقدام نہ کرنے کا کر ڈالتا ہے. تو ایسوں کو تو بالکل تسلی پیار محبت یہ ہوتے بھی یار محبت کے بھوکے تو محبت دو پیار دو تو ان کو سکون ملتا ہے ایک بار میرے پاس ایک آدمی آیا اس بتایا کہ میں ایسی کوچ کا ڈرائیور ہوں ساری دنیا سے ہی تنگ تھا میں کہ میں اکیلا نہیں میں جس دن میری کوچ بھری ہوئی ہوگی اور میں کوچ کو کھائی میں گرا دوں گا میں بھی مروں گا ان سب کو بھی لے کے مروں گا یہ دنیا بے وفا یہ ٹینشن میں تھا نا تو ملتان میں اجتماع ہو رہا تھا دعوت اسلامی کا تین روزہ تو اس اجتماع کے لیے مجھے سواریاں مل گئی اب یہ مذہبی لوگ تھے اللہ اللہ کر رہے تھے دور دور سلام پڑھ رہے تھے ان کو لے کر کیا کودنا تھا کھائی میں میں آ گیا اجتماع میں تو اس دن آپ نے بیان کیا خودکشی اور اس کا علاج بولا یہ بیان کیا تھا اور ایسا لگا کہ شاید آپ نے میرے لیے بیان کیا تھا تو وہ بیان سن کر میں نے ارادہ بدل دیا میں ڈر گیا میں نے کہا یہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا حرام موت مروں گا جہنم کے عذاب کا حقدار بنوں گا نہیں نہیں میں خودکشی نہیں کرتا تو توبہ کی اور میں آپ کے پاس پنجاب سے خاداب سے ملنے آیا ہوں صرف دعا کروانے کے لیے آیا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں گے میری پریشانیاں دور ہو جائے اب میں خودکشی نہیں کروں گا تو اس نے نہ ہم سے کوئی چائے مانگا نہ پانی مانگا اس نے نہ کوئی بولا کہ کوئی پانچ دس روپئے میری مدد کر دو یا مجھے کرایہ دے دو وہ بےچارا اچھی اچھی نیتیں کر کے قافلے کی اور جس طرح اپنی ماحول کی ترکیب مدنی ماحول کی اس طرح ہم نے اس کو محفبت دی انفرادی کوشش کی اس پر اور دعا سلام کر کے وہ واپس چلا گیا تو میرے پیارے پیارے بھائی جو اس وقت مایوس ہو گئے اور خودکشی کا سوچ رہے میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ مکتبت المدینہ سے وہی رسالہ خودکشی اور اس کا علاج اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے گا اس میں کچھ اولاد وزار بھی دیے ہوئے کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی خودکشی جو ہے نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یہ بالکل ذہن بنا لیں اور دوسرے یہ کہ اپنی جو پریشانیاں بعضوں اپنے ہاتھوں کی کی آتی ہیں اور اس طرح کے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں یہ عام طور پہ بہت جذباتی ہوتے ہیں سوچنے کی قوت کم ہوتی ہے تو اس لیے جذباتی نہ بنے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر رکھیں پانچ وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ رہیں روتے رہیں اور میں ان کو تسلی دوں گا دلاسہ دوں گا کہ آپ بالکل گھبرائیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو توبا کا دروازہ کھلا ہوا ہے رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے آپ اس کی بارگاہ میں صحیح مانوں میں جھک جائیں اگر امتحان آئے بھی تو آپ برداشت کریں کربلا والوں پر کیسا امتیان ہے ان جیسی پریشانیاں تو آپ پر یقین نہیں آئی جان پری بنی ہوئی تھی چاروں طرف سے بھوک پیاس پانی بند چھ مہینے کے مظلوم علی اصغر نن مے حقیقی مدنی منے وہ پیاس سے ایسا تڑپ رہے تھے کہ وہ روتے تھے تو رویا نہیں جاتا تھا پیاس کی وجہ سے ان کا گلا سوکھ کر ہو گیا تھا پھر بھی ان کو بھی شہید کر دیا اور نگاہوں میں والد صاحب کے ان کے امام علی مقام کے ان پر کیا گزری ہوگی اس وقت لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے سر بھی کٹایا تو سجدے کے اندر کٹایا تو اس لیے آپ بالکل مایوس نہ ہوں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں تشریف لائیں آپ ان آشیقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں آپ دیکھیں اس کی برکتوں سے آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں آپ کو سکون نہ ملے تو کہنا دعوت اسلامی والے خودکشی کرنے والے نہیں ہیں الحمد آپ کوئی نہیں دیکھو گے کہ بھائی دعوت اسلامی کا فلاں مبلک خودکشی کر گیا انشاءاللہ شاء اللہ کبھی نہیں سنو گے دعوت اسلامی آ جاؤ تو خودکشی سے بھی ان شاء اللہ پروٹیکشن مل جائے گا نہ خودکشی کریں گے نہ ان شاء اللہ کرنے دیں گے بابا جانی میں وہی ہوں جو بات کسی اور آپ نے جو ابھی سمجھایا اس کے حوالے سے میں نے توبہ کر دیا آج کے بعد میں جو ہے نہیں کھیلوں گا اور میں نے خودکشی کا پروگرام کینسل کر دیا ان شاء اللہ میں گا اور آئندہ سے کبھی جواب نہیں کھیلوں گا اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اپنا سارا قرضہ اتر پاؤں اور میں نیک بن جاؤں اور اپنے گھر کا سارا بنوں اور میرے دماغ میں آئندہ کبھی بھی ایسا خیال نہ آئے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا چاہتوں میں مدنی قافلے میں بھی ضرور شریک ہوں گا اس میں سفر ماشا. کروں گا پاپا جانی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی ہمدردی میرے لیے کی اور آپ نے جو ابھی سمجھایا اس سے میرا دماغ چینج ہو گیا میرا پروگرام چینج ہو گیا کسی نے کال کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی کرنے جا رہا تھا مدی مذاکرہ سن کر میں نے توبہ کر اللہ اور ہمارے رکنیشورا نے بابا ایسے کیا ہے کہ ایک اور اسلام بھائی تھے جو پریشان تھے خودکشی کا ان کا ذہن تھا تو ہمارے رکن کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے گئے تھے اور وہاں آپ کا رسالہ خودکشی اور اس کا علاج یہ انہوں نے سنا یا پڑھا تو ان کی اس رسالے کے پڑھنے کے بعد یا بیان سننے کے بعد یہ کی سوچ تبدیل ہوئی اور انہوں نے خودکشی کا اپنا جو ارادہ تھا وہ کینسل کیا اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے اور اس وقت وقف مدینہ ہے اور مدنی کافلوں کی دومے مچا ہے اللہ اللہ ابا باب الاسلام کے ایک شہر سے ایس ایم ایس یوں ملا ہے کہ پریشانیوں کی وجہ سے میں اکثر گھر میں خودکشی کے لیے بربراتا رہتا تھا باپا جی کو سن کر توبہ اور شراب سے بھی توبہ دل جو ہے نا وہ بالکل ہمت آ چکا تھا لیکن میرے سنت کا ہے وہ سنا اور اسے الحمدللہ توبہ بھی کی ہے اور اچھا ذہن یہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ اللہ حالات کو فیس کرنا ہے فی الحال سے بات کر رہا ہوں پریشانی کے عالم میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں خود کر گا اور میں نے توبہ کر لیا ہیں